السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ روم میں جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربارے خاص سے اپنی خاص رحمتوں کا مزول فرمائے اور ابھی وہاں بائلکس پر تو یہ چل رہا تھا تو ہمارا یہاں ٹائم ہے صحیح مسلم شریف کے درس کا ان شاء اللہ تعالی ابھی مسلم شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اللہ تعالی سب کو سمجھنے عمل کرنے کی اللہ کےفیق عطا فرمائے حسب معمول انشاء اللہ تعالی پہلے قصیدہ بردہ شریف کے چند شعر پڑے جائیں گے اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی سعیدی اعلی حضرت عظیم البرکت ودی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے کچھ اشعار جو ہیں وہ پڑھے جائیں گے اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی صحیح مسلم شریف کا درس ہوگا مولا یا وسلم دائما ما بعدا على حبيبيك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ما بعدا على حبيبي بِكَ خير الخلق كليمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي لِمِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَاحِ إِمِي مَيَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا مَا بَدَا عَلَى حَبِيبِي بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ مَدُّ سَيِّدُ الكَوْنَيْنِ وَصَّقَلَيْنِ مُحَمَّدُ سَيِّدُ الكَوْنَيْنِ وَصَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقِ قَيْنِي مِنْ عَرَبٍ وَمِنَ عَجَمٍ أَوْلَى يَا لايما ما بدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنا من جودك الدنيا وضراتها فإنا من جودك الدنيا وضراتها كَا عِلْمُ اللَّهِ وَالْقَلَمِ مَنْ لَا يَا صَلَّى وَسَلِّمْ دَائِمًا عَادَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلى وسلم دائماً آباداً على حبيب خير الخلق كله مي مولايا سلِّم سلِّم دائماً آباداً سل الله عليك يا وسول وسل مارلی کیا سلہ مار لہا لی اللہ شبیلاج دباد شافع شہ ابرار ہے مجھ شاف شہ ابرار ہے تہنیت ہے مجرم و خدا غفار ہے تہنیت ہے مجرم تے خدا رفار ہے مجھے آسی ہو شفی شہ ادر ہے چاند شپ ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں پارا کوا ہمر عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر عالم یہی سرکار جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیئے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل بھر دیئے کم ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مجھ آسی شہ ہے ابرار ہے تہنیت ہے مجرمو لاتے خدا وقار ہے لفظ لالے چشمے کن گندے وقت خمی اب زلال چشمے کن میں گندے بردے زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے مرد زندہ کرنا تم کو خد زندہ کرنا ہے جان تم کو کیا دشوار ہے تیرے ہی دام پہ آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دام پہ آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا با دب دے آس ابر ہے تہنیت مجرم رات خدا غفار ہے رحمت اللہ تیری دہائی دب گیا لری دو دب گیا اب تم بولا بے سر پر گنا کا بار ہے اب تو مولا بے ترا سر پر گناہ کا بار ہے اور گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا گونج جھوٹے ہیں نغمہ تیرا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی تھی جی روم میں میری آواز اگر روم میں آ رہی ہے تو ٹیکسٹ میں لکھ دیں میری آواز اگر روم میں آ رہی ہے تو برائے کرم ٹیکسٹ میں لکھ دیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بارگاہ رسالتِ ماب صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر تھے اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا ہم اسے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ اور کہا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اخبیر اسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی وسلم اور نماز پڑھو زکات دو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر طاقت ہو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حیران ہو گئے کہ وہ کیسا شخص ہے سوال بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے پوچھا اخبیر ایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور تقدیر کو مانے کہ ہر خیر و شر اس کے ساتھ وابستہ ہے تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو تو یہ یقین کر لے کہ وہ تو, وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ نے یعنی جواب دینے والا سوال کس کا زیادہ جاننے والا نہیں تو پھر اس نے کہا مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب باندیوں سے ان کی آقا پیدا ہوں گے جب ننگے بدن ننگے پاؤں والے تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارات تعمیر کریں گے تو وہ چلا گیا تو فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ہاں بیٹھا رہا سرکار صلی اللہ تعالیس کی بارگاہ میں اور میں نے کچھ پوچھا نہیں اور بعض روایات کے مطابق ہے کہ تین راتیں ایسے ہی گزری سرکار صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں میں نے سوال نہیں کیا تو آپ نے سمجھا یا عمر اطری کہ اے عمر آپ جانتے ہیں وہ سوالی کون تھا وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا میں نے کہا اللہ رسول اعلم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرما جبریل دین اکم یہ جبریل امین تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے تو یہ صحیح مسلم شریف کتاب المان سے آج کی حدیث پڑی گئی ہے اب دیکھیے یہ عظیم القدر حدیث امت کے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہے اس میں بہت ساری اشارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کے ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلاط التسلیم مرد کی صورت میں آئے تو علیہ راج الن کے الفاظ ہیں ایک مرد کی صورت میں جبریل امین علیہ اللاط السلام آئے حالانکہ ان کی حقیقت نور ہے فرشتوں کے نور ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے دیوبندی وہ بھی سب فرشتوں کو تو نور مانتے ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا انکار کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ دیکھو جی نور تھے تو چلتے رسول پاک نور ہوتے تو پھر زمین پر چلتے پھرتے کھاتے پیتے یہ سارے کام کیوں کرتے تو اب یہی سوال ان پر ہو سکتا ہے ہے کہ اگر جبری صلاحت السلام شکل انسانی میں لباس بشریت میں آئیں تو وہ چلتے پھرتے بھی ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں لباس بھی انہوں نے پہنا ہوا ہے اور ان کے جسم کے جو باقی اعضاء ہیں وہ بھی انسانی شکل میں ہیں سارے کے سارے حتیٰ کی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بالوں کی کفیت بالوں کی سیاہی لباس کی سفیدی تک بیان فرمائی تو پتہ چلا کہ حقیقت ان کی نور ہی ہے لیکن وہ شکل بشریت میں آئے تو ان کی نورانیت پر کچھ فرق نہیں پڑا کیونکہ بشریت نور کی ضد نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نور ہیں اور جب شکل انسانی میں آپ کائنات کی راہدری اور رہنشریف لائے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اس طرح تشریف لانے سے آپ کی جو حقیقت نور ہے اس کے بارے میں اس پر کوئی فرق نہیں پڑا تو دونوں سفتوں کا ایک ہی وجود میں جمع ہونا ظاہر ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلاۃ التسلیم بارگاہ رسالت میں کیسے بیٹھے دو زانو ہو کر کے ساتھ کہ جس طرح ایک با شاگرد اپنے کامل استاد کے سامنے زانو تلم طے کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ نوریوں کا سردار بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کا سوالی ہے تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین تمام فرشتوں کے امام ہیں لمب ع سلطلام کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں سب نبیوں کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھے ہیں اور پھر ان کیفیت کی کس طرح کی ہوتی تھی جب سرکار علی صلاحم کی بارگاہ میں اپنے مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ بے یار آ جاتا اگر بار بار آتے ن یوں جبریل سدرا چھوڑ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کیے بغیر جبریل کو چین نہیں آتا اس لیے تو سدرت المنتہا کو چھوڑ کر بار بار سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں حضرت جبریل بین علیہ السلام کا سوال پوچھ کر اس, با اس کی تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سوال کے جواب سے واقف تھے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے متعلق سوال کرنا عدم علم کی دلیل نہیں وہ اسلام ایمان احسان اور قیامت کے بارے میں سوال کریں تو ان کے علم کا انکار نہیں کیا جاتا اور اگر حضور اکدر صلی اللہ تعالی وسلم شب میں راج دوزخ کے مناظر کے بارے میں سوال کر لیں تو آج کے علم کا انکار کیوں کیا جاتا ہے گرانی قدر حضرات حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ مبارک علوم و معرف کا بے پایا سمندر ہے اور پھر آپ نے یہ فرمایا جب قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ملمسانہ عالم یعنی جواب دینے والا سوال کرنے والے سے اس کا زیادہ جاننے والا نہیں تو اس جملے سے بعض منکرین علم نبوت نے بہانہ تراش لیا کہ دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہوتا تو بتا کیوں نہ دیتے یہاں حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی نفی کر دی ہے جیسا کہ اس سے اگلی روایت میں مزید وضاحت پائی جاتی ہے کہ فرمایا اور یہ علم ان قیامت ان پانچ علوم میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کو نہیں جانتا پھر آپ نے اس آیت کی خلافت بھی فرما دی کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی اور کس جگہ پہ ملے گی بے شک اللہ ہی جاننے والا خبر دینے والا ہے تو اب غور کیجیے و حدیث کا اگر تفصیلی مطالعہ کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان علوم خمسہ کو ذاتی طور پر اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا اس میں کوئی اختلاف نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے برگزیدہ رسولوں کو ان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں تو قرآن و حدیث کی بے شمار اور امت محمدیہ کی کثیر شخصیات سے یہ عقیدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس نے ضرور بتایا ہے بالخصوص حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو ان علوم کی تفصیلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طرح آگاہ فرمایا حضرت امام ضبقان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پانچ چیزوں کا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور ان کو مخفی رکھنے کا حکم دیا یہ آپ شرح واہب جلد اول سو 265 پر عبارت دیکھ سکتے ہیں اسی طرح امت کے دلیل قدر محدثین جن میں امام بدر الدین محمود عینی امام حافظ ابن حجر اصفلانی حضرت ملا علی قاری حضرت امام جلال الدین سیوتی حضرت امام سابی مالکی حضرت امام سید محمود آلوسی حضرت سید امام فخر الدین رازی حضرت سید امام خازن اور حضرت شیخ سیدنا عبدالحق محدث دہلوی اور رحمت اللہ تعالی علیہم اجمائین جیسی جلیل القدر شخصیات ہیں جن کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام علوم کا علم تمام علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے ان میں علوم کا بھی ذکر ہے تو اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھائے بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی کو علم دیا حضور کو سکھا دیا تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا اور حدیث مذکورہ میں عدم علم کا ذکر نہیں زیادتی ہے علم کا ذکر ہے مل مسول انہا بھی عالم جو ہے یہ سپر لیٹو ڈگری ہے زیادہ جاننے کے بارے میں فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی جتنا علم قیامت کا آپ کو ہے اتنا ہی مجھے بھی ہے تو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ بتانا بھی اس بات کی دلیل تھا کہ جمریل امین بھی علم سے نا آشنا نہ تھے وہ بھی جانتے تھے اللہ تبارک پعالی کی عطا سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے ایک اشارہ اس میں یہ بھی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ جبریل امین علیہ صلاح وسلام یہ چاہتے ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شب میں اور ان خاص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قرب کی گڑیوں میں اللہ تعالی سے جو علوم حاصل کیے ہیں ان میں چونکہ خاص وقت قیامت کا علم بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے تو آج ضور موج میں ہیں تو بتایا ہی تو اللہ تعالی وسلم نے علم وقتے کے عمد کا اظہار نہیں فرمایا لیکن جب انہوں نے نشانیاں پوچھی تو وقہ کریم صلی اللہ نے تمام نشانیاں جو تھیں قائم ہونے تک جو نشانیاں ہیں سب کے سب بیان فرما دی تو اس لیے حضرت امام تفتازانی رحمت اللہ تعالی شرح المقاصد جلدوم صفا دو پانچ پر فرماتے ہیں کہ ولاب ایتعلی علیہباد رسول من الملیکت او بشر اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ قیامت کے علم پر بعض رسول ملائقہ یا رسول بشر کو اطلاع دے دی جائے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیر پر مبع کرے لیکن اللہ اپنے بغزیدہ رسولوں کو مطلع فرماتا ہے اور یا تکریمہ بھی ہمارے موقع پر بہترین دلیل ہے حضور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے وشال کی خبر دی امت مرحوما کے رج الزوال کی خبر دی بارش کے نزول کی خبر دی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا یہاں تک بتا دیا کہ قیامت جمع المبارک کے دن آئے گی محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی دس تاریخ کو آئے گی صرف یہ نہیں بتایا کہ سال کون سا ہوگا اگر یہ بھی بتا دیتے تو قیامت اچانک آنے کا فرمان درست نہ رہتا تو آپ وقوع قیامت کی تمام نشانیاں کھل کر بیان فرما دیں دی آپ نے جبکہ اس کا وقت معین یہ فرما کر چھپا دیا کہ جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اب اس جملے کا یہ معنی مراد لینا کہ کہ میں بالکل نہیں جانتا شدید جہالت پر مبنی ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ولین و آخرین کے علم حاصل فرما لیے اس بے علم بے پایا سے علوم خمسا کو کون سی شک اور کون سی نس کے ذریعے باہر نکالا جا رہا ہے اور صحابۂ کے رام علیہ اللہ تعالی کے علم کے ساتھ ساتھ شہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بھی اعتراض کیا کرتے تھے اسی لیے تو حضرت عمر فروخ رضی دی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رسول اعلم کا جملہ بولا ورنہ دیوبندی بھی عقائد رکھنے والا کوئی ہوتا تو کہتا اللہ جانے رسول کو کیا خبر جبکہ صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رسول اعلم اللہ جانتا اس کے دیئے سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں تو گویا یہ تو ان کا تقیہ کلام تھا ان کی زبانوں سے ایسے ہی الفاظ ادا ہوتے تھے اور محترم حضرات اسلام ایمان اور احسان کی تعریفات کتنی واضح ہیں حقیقت کیا ہے حضور کی محبت کا نام ایمان ہے حضور کی اطاعت کا نام اسلام ہے حضور کی طریقت کا نام احسان ہے گر نہ رسیدی تمام بول حبیص حضور صلی اللہ تعالی وسلم علم والے بھی ہیں حکمت والے بھی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو امور امت کے حق میں بہتر ہیں انہیں سرکار بیان فرما دیتے ہیں اور جن امور کا ظاہر کرنا بہتر نہیں انہیں سرکار ظاہر نہیں فرماتے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو اس کا علم نہیں پرانے پاک کو اعلان فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جس کا آپ کو علم نہیں تھا اور آپ پر اللہ تعالی کا بڑا ہی فضل ہے اور اس حدیث میں قیامت کی جو دیگر نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں ان میں جو نشانیاں سرکار علی اللہ علیہ اللہ علام کی مقدس زبان سے جاری ہوئی ان میں سے بہت ساری دیکھیں آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تنگ دست چرواہے ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے آج بھی عرب شریف میں اور دبئی میں آپ دیکھیں کہ یہ لوگ بکریاں چرانے والے آج بڑے بڑے محلات بڑی بڑی, بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی عمارت تمیر کر رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی سب نے یہ بھی فرمایا تھا انتالد الحمد ربا تھا یہ بھی وقت آئے گا کہ باندیاں اپنے آکاؤں کو جنم دیں گی اس کی دو تشریحات محدثین نے فرمائی ہیں ایک تو یہ فرمایا کہنا اتنا عام ہوگا کہ وہ جو باندیاں ہوں گی اپنے آکاؤں کی اولادوں کو جنم دیں گی اور دوسری صورت یہ کہ ماں کی قدر اس درجے پست ہو جائے گی کہ اولاد اپنے آپ کو حاکم سمجھے گی اور ماؤں کے ساتھ باندیوں جیسا سلوک ہوگا تو دونوں صورتوں میں ازما کر دیکھیں تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کتنا واضح روشن شفاف اور چمکدار نظر آتا ہے تو گرامی قدر حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر بخاری پڑی جائے یا مسلم پڑی جائے یا کوئی بھی حدیث پڑی جائے تو ہر رنگ میں ہر آیت میں ہر لفظ میں ہر سطر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آتی ہے اور اگر دل میں بغز مصطفیٰ ہو محبت مصطفیٰ نہ ہو تو پھر بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر نہیں آتی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ علو نے یہی سبق دیا ہے کہ قرآن پاک الحمد کے حمزہ سے لے کے و ناس کی سین تک سارے کا سارا نات مصطفیٰ ہے اسی طرح حدیث سے مقدسہ ان کو محبت کی اینک لگا کر پڑھو ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہی نظر آئے گی اور یہ جو لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس ارادے اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ عیب ڈھونڈے اور احادیث مبارکہ اگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں اس ارادے سے پڑھتے ہیں کہ ان میں سرکار علیہ صلی وسلم کی تنقید کا کوئی پہلو نکل آئے نوز تو یہ بدبخت لوگ جب قرآن و حدیث کو اس نظر سے پڑھتے ہیں تو پھر ان کو قرآن پاک اور حادیث میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شان نظر بھی نہیں آتی کیونکہ قرآن فرماتا ہے ختم اللہ علیہ بہم و علاسم الم و علاب الحم وشا وطم عذاب عظیم تو ان کی آنکھوں پر مہرے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے ہیں کانوں پر مہرے ہیں دلوں پر مہرے ہیں تو اس لیے ان کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نظر ہی نہیں آتی اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت بات کی کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری ان کو بخاری نہیں آتی مسلم سمجھ میں نہیں آتی بس بخار آتا ہے اس لیے اعلیٰ ضرت البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا تھا کہ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے تیرے دل میں اگر بخار بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عداوت کا بخار ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نظر نہ آنے کا بخار ہے اللہ وقبر کبیرہ بنامی قدر حضرات آج ہم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث سے جبریل کے بارے میں تھوڑی گفتگو کی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے رب العزت خالق کا ایناطالقیم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے سفید ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے جتنے بہن بھائی آج کے اس درس میں موجود رہے یا اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ سے وافر اجرتا فرما الایٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ کا وسلم کرم سرکار صلی اللہ علیہ و علیہ وبارک وسلم کا فیض ہم سب کو یا پاک عطا فرما رسول اکرم صلی اللہ تعالیم کی محبت سے ہم سب کو فیض یا فرما یا اللہ پاک مسلح کے حق اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت میں اضافہ فرما یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیع خصوصی رحمت اور خصوصی کرم نوازی فرما مسل کے اہل سنت کے خلاف ہونے والی ابیار کی سازشوں کو یا اللہ پاک نست و نابود فرما اور اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فیض و برکت مسل کے اہل سنت کو دن دگنی رات اگنی اور عروج نصیب فرما یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کی جائز نیک آرز و تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ پاک جتنے بہن بھائیوں نے دعا کے واسطے کہا ہے مولا تعالیٰ سب کی عرضوں تمنا کو پورا فرما سب کی نیک دعاؤں کو یا اللہ پاک فرما حاجات کو پورا فرما مولا تعالیٰ گمبد خزرہ شریف کا سایہ نصیب فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم سب کو جگاتا فرما اسی طرح تیرے محبوب صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیٹھ کر تیرے محبوب کے گنگانے کی موللہ تعالیٰ توفیق فرما وہ ہماری جی سنیت عرق بھائی آپ نے آپ کا وسپر میں نے پڑھا ہے تو انتہائی معذرت کافی عرصہ آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا اس سلسلے میں کچھ بات بھی نہیں ہو سکی تو صحیح بات یہ ہے کہ مصروفیت بہت زیادہ تھی تو ابھی اس ٹاپک پر میں کچھ زیادہ کر نہیں پایا ہوں تو اس لیے پھر اس پر بات نہیں کی جا سکی آپ سے تو ان تعالی بہت جلد ہی Uh, اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے پھر آپ ان کی ریکارڈنگ وغیرہ کر لینا اور اس کو سائٹ پر لگا دینا ان شاء اللہ تفصیلی بات ہوگی اس پر حوالہ جاد بھی دیں گے ان اللہ ساتھ اس کی بہت بہت معذرت لیٹ ہو گئے آپ سے وہ بس کچھ مصروفیت اس طرح کی تھیں کہ کام نہیں بن سکا اللہ تعالیٰ مہربانی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے آپ ماشاء اللہ پوری کوشش کر رہے ہیں مائک کوئی بھائی لینا چاہیں تو مائک لے لی لیں اور روم جو اس کو جاری کریں میں میرے ساتھ کوئی پرابلم آ رہی ہے روم کا بھی مجھے بڑی دیر میں ٹیکس نظر آتا ہے اور تو آنے مائک فری کر رہا ہوں میں السلام علیکم و اللہ